تلاوت قرآن کے دوران چودہ سجدے آتے ہیں اگر ختم قرآن کے بعد ہونے کے بعد ایک ساتھ کر دیں ہاں اگر کوئی شخص ایک ساتھ بھی اگر چودہ سجدے کر لے تو آدھا ہو جائے لیکن ہر کام کو اپنے وقت میں کرنے میں ایک بہت بڑی احتیاط یہ مثلاً ایک شخص نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا چودہ سدے نہیں کی اور موت واقع ہو گئی تو چودہ واجب اس کے ذمے واقع ہے بویا اس نے چودہ واجب چھوڑے ہمارے امام اعظم ابو حنیفا کا فتو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے اب جب تلاوت کریں اور سجدہ آئے تو قرآن مجید کو کسی مناسب جگہ رکھ کر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پھر سجدہ کریں اور سجدہ کرنے باہر آج سلام بھی پھیرتے ہیں میں سلام وغیرہ نہیں صرف سجدہ ایک سجدہ کیا جائے یہ کافی ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ جس وقت سجدہ واجب ہو اسی وقت کو کر لیا جائے